اس کو تو اس کے بارے میں حسین بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے یعنی اس کا اس का کھانا پنیر کا کھانا, کھانا یوروپ کے بنے ہوئے جو پنیر آتے ہیں خاص طور پہ یعنی یہاں ایون عرب ممالک میں بھی وہ آتا ہے یہ پنیر جو ہے اے اے یعنی ڈینمارک وغیرہ سے اکثر جو ہیں آتے ہیں مکھن اور پنیر چیز وغیرہ جو ہے اور یہ مختلف جانور کے بایو پروڈکٹ ہوتے ہیں تو کیا ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں حسین بھائی نے ویسے دوبارہ ہاتھ بھی ریٹ کیا ہوا ہے حسین بھائی اگر یہی سوال ہے تو ذرا جی لکھ دیجیے جزاک اللہ خیر جی علامہ مفتی صاحب جی یہی ہے سوال جزاک اللہ میر بھائی میرے کو جو علم میں ہے پنیر یہ دودھ سے بنتا ہے وہ دودھ کو ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو ہم اس میں ڈالتے ہیں کوئی وغیرہ اور وہ پھوٹ جاتا ہے اس سے وہ بناتے ہیں اگر کسی جانور سے بنتا ہے اور جانور یعنی کہ ہڈیوں سے اور وہ حرام جانور ہے تو پھر تو اس کا کھانا حرام ہوگا نجائز ہوگا لیکن جو دودھ کا پنیر ہے اس کو کھانا جائز ہے شرط یہ ہے کہ دودھ بھی کسی ہزار جانور کا ہو یعنی وہاں تو چونکہ سوروں کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے اور دیگر جو حرام چیزیں ہیں جن کا کھانا نہیں جن کا دودھ نہیں ان کا بھی استعمال ہوتا ہے تو جہاں ایسا مسئلہ ہو کہ وہاں سوکھوں کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہو اسی طریقے سے کتیا کا یا اور کسی چیز کا تو اس کو تو کھانا جائز نہیں ہے ج... یعنی ایسا پنیر جو ایسے جانور سے دودھ سے حاصل کیا جائے جس کا دودھ پینا جائز ہے جس کا گوشت کھانا جائز ہے تو وہ پنیر تو جائز ہوگا لیکن کسی ایسے جانور کے دودھ سے بھی بنایا ہو جس کا کھانا آرام ہے جس کا گوشت آرام ہے تو اس کے دودھ کا پنیر کھانا بھی جو ہے وہ آنا ہوگا ہڈیوں والا مسئلہ وہی ہے کہ اگر جانور حلال ہے اور ذمہ اسلامی طریقے سے کیا گیا ہے تو پھر تو اس کا بنایا ہوا پنیر بھی جائز ہوگا لیکن اگر حرام جانور کا ہڈی ہے یا مقدار کی ہڈی ہے تو, تو اس کا پنیر کھانا